ہم بو نات بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ وحدہ و سلاۃ وسلام علام اللہ نبی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العزيز آج کے درس کے آغاز میں ہم نے صورت النساء کی آیت نمبر پینتیس تلاوت کی ہے اس سے قبل جو آیت ہے آیت نمبر چونتیس اس میں آخر میں فرمایا گیا تھا کہ وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تم کو علم ہو تو ان کا علاج کیا ہے تین علاج بیان فرمائے پہلا یہ کہ انہیں نصیحت کرو سمجھاؤ انجام سے باخبر کرو دوسرا علاج یہ کہ ان کی خوابگاہوں کو الگ کر دو اور تیسرا علاج جو بتایا گیا وہ یہ کہ پٹائی بھی کر سکتے ہو پٹائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ پٹائی کے ذمن میں ایک بات یہ جان لینی چاہیے کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے سارے مکانوں کے لیے ہے اور سارے زمانوں کے لیے ہے بعض جگہ ایسے معاشرے ہوتے ہیں کہ جہاں پر جسمانی سزا کا رواج ہوتا ہے اور اس کے بغیر معاملہ چلتا ہی نہیں دوسری بات یہ بتائی تھی کہ پٹائی کی اجازت اسے ہے جو پہلے دو طریقے اختیار کر چکا ہو لیکن دونوں علاج ناکام ہو چکے ہوں سمجھا بھی چکا اور خوابگاہ کو الگ بھی کر چکا لیکن یہ طریقے ناکام گئے تب اجازت ہے اور تیسری بات یہ بتائی تھی کہ جس پٹائی کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ پٹائی ہے جو بہت ہلکی قسم کی ہو جسم پر کوئی نشان نہ پڑے اور زخم نہ آئے یہاں تک کہ حیرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جس پٹائی کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ پٹائی صرف مسواک سے کی جا سکتی ہے چوتھی بات یہ جان لیں کہ پٹائی کی اجازت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹائی لگانے والوں کے بارے میں فرمایا ولئن تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں بہتر لوگ ہیں وہ پٹائی نہیں کریں گے اسی طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا تجنا کم خیارا کم پٹائی لگانے والوں کو تم اچھے لوگ نہیں دیکھو گے اچھے لوگ یہ نہیں کرتے اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کم کما یزریب البدا سمافی آخر یوم پہلے تو تم اس کی پٹائی لگاتے ہو ایسے جیسے غلاموں کی پٹائی لگائی جاتی ہے اور پھر اس کے قریب بھی جاتے ہو تو کیسے یہ گوارا کرتے ہو مقصد یہ کہ اجازت کے باوجود اسے پسند نہیں کیا گیا بمر مجبوری اس کے اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جائز ہوتی ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہوتی اور بمر مجبوری ہی ان پر عمل کیا جا سکتا ہے جیسے طلاق طلاق جائز تو ہے لیکن جائز ہونے کے باوجود اسے اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ قابل نفرت چیز بتایا اب غز المباحات جائز چیزوں میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت چیز آپ نے فرمایا کہ وہ طلاق ہے ایک اور بات یہ سمجھ لیں میں نے اس پر غور کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ والاتی تخافون نشوز جن عورتوں کی تمہیں سرکشی کا علم ہو انہیں پہلے نصیحت کرو پھر خوابگاہ الگ کر دو نہ سمجھے تو پھر پٹائی لگا سکتے ہو یہ جو فرمایا کہ ولہتی تقافون نشوز نشوز کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہم نے کر دیا سرکشی جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں علم ہو لیکن اصل عربی میں جو لفظ ہے وہ ہے نشوز تو میں نے لغت کی کتابوں میں دیکھا جن کتابوں میں قرآن کریم کی لغت کو بیان کیا گیا کہ نشوز کا معنی کیا ہے نشوز اس کا معنی کیا ہے مشہور کتاب ہے امام راغب اسوہانی رحمت اللہ علیہ کی المفردات فی ابل بالقرآن اس میں انہوں نے فرمایا کہ نشوز کا معنی ہے بوغزا ورف انفسیحا انتا نشوز کیا ہے یہ کون سی سرکشی کو کون سی نو کو کہتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے بغذ رکھے اور اس کی اطاعت سے بات ماننے سے بالکل انکار کر دے اور عورت کی نظر اپنے شوہر سے ہٹ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے اب اس سے مسئلہ بالکل آسان ہو گیا سمجھنا کہ عام حالات میں اسلام پٹائی کی اجازت نہیں دیتا چھوٹے موٹے اختلاف کی صورت میں یا جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ روٹی کچی رہ گئی اور نمک زیادہ ہو گیا اور مرچیں زیادہ ہو گئیں یا طبیعت کے موافق سالن نہیں ملا پکوان نہیں ملا اور جناب شوہر صاحب کا پارا چڑھ گیا تو انہوں نے پٹائی شروع کر دی یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پٹائی کی اجازت دی جائے اللہ نے جو پٹائی کی اجازت دی وہ نشوز کی صورت میں نشوز اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان اور خاص طور پر قرآن کی زبان ایسی عمیخ ہے اور ایسی فصیح ہے اور ایسی ایسی جامع زبان ہے کہ کسی دوسری زبان میں اس کی ترجمانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا اب ہم نے تو نشوز کا معنی کر دیا نافرمانی سرکشی لیکن نشوز کون سی سرکشی کو کہتے ہیں کون سی نافرمانی کو کہتے ہیں یہ ہمیں لغت نے بتایا کہ نشوز وہ نافرمانی کہ بیوی بی شوہر سے بغض رکھے اس کی بات ماننے سے بالکل انکار کر دے اور اس کی بجائے اپنے شوہر کی بجائے اس کی نظر کسی اور کی طرف لگ جائے یہ ہے نشوز جس پر اسلام نے پٹائی کی اجازت دی ہے اور میری اس بات سے تو مرد بھی اتفاق کریں گے اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی اتفاق کریں گی کہ بعض خواتین کا رویہ اپنے شوہروں کے ساتھ با ایسا سرکشی کا ہوتا ہے ایسا بغاوت کا ایسا نفرت کا ایسا بغض کا ایسا نافرمانی کا کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے ہاتھ اٹھانے پر ہر عورت ایسی نہیں ہوتی اور ہر مرد بھی کچھ سابر شاکر نہیں ہوتا مردوں میں بھی کمزوریاں لیکن عورتوں میں بھی کمزوریاں ہیں ابھی کل ہی یہ واقعہ ہے ایک صاحب میرے پاس آئے اہلیہ کو اور بچوں کو ساٹھ لاکھ روپے کا بنگلہ خرید کر دیا ہے ساٹھ لاکھ روپے کرولا گاڑی بھی لے کر دی ہے اور یقین کریں کہ آنسو سے رو رہا تھا کہ مجھے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے اور بچارہ بریف کے میں چند جوڑے اٹھا کر آ گیا ملسم میں کہاں رہوں مجھے کوئی جگہ دے دیں رہنے کے لیے گھر میں رہنا محال کر دیا اور شریف آدمی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا لیکن اہلیہ ایسی بد مزاج کہ اس کا گھر میں رہنا محال کر دیا اور بچوں کو اس کے خلاف کر دیا بچوں کے دل میں بھی اپنے والد کی نفرت بٹھا دی تو ہر طرح کے مرد بھی ہیں اور ہر طرح کی عورتیں بھی ہیں ہر عورت کی اسلام نے پٹائی کی اجازت نہیں دی اور ہر چھوٹی موٹی حرکت اور بات پر بھی پٹائی کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے اور پٹائی لگانے والوں کو اچھے مرد نہیں کہا گیا نہیں سمجھا گیا تو بہرحال اچھے وہی ہیں جو اس سے بچتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کی نو ازواج متحرات لیکن کسی ایک کے بارے میں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے کبھی ہاتھ اٹھایا ہو بعض اوقات خلاف مزاج واقعات پیش آئے باتیں پیش آئیں آپ نے علیحدگی بھی وقتی طور پر اختیار کر لی لیکن ہاتھ کبھی نہیں اٹھایا ہے اور بھائی کسی کی بہن اور بیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں یہ سوچ لیا جائے کہ میں کیا اپنی بہن اور بیٹی کے بارے میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ اس پر کوئی دوسرا ہاتھ اٹھائے اور اس طریقے سے اٹھائے جیسے میں اٹھاتا ہوں تو بچنا بہتر ہے اللہ باق نے فرمایا کہ تخافون ہننا اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں یقین ہو علم ہو فضو انہیں نصیحت کرو وہ حجرو ہن انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو بزریب اور ان کی پٹائی لگاؤ ان أَطَعْنَكُمْ کم اگر وہ تمہاری اتات کرنے لگے فلا تبغو علی ہند تو پھر ان کے خلاف بہانے نہ تلاش کرتے پھرو اللہ اکبر اللہ جانتا تھا کہ بعض مرد ایسے بھی ہیں جو پٹائی کے بہانے تلاش کرتے ہیں بہانے کوئی بہانہ مل جائے اور میں پٹائی لگاؤں اور اپنی مردانگی کا ثبوت دوں کہ میں مرد ہوں کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہوں مرد ہوں اور مجھے حق ہے تو اللہ نے کہا اگر وہ اتاد کرتی ہیں اور حدود میں رہتی ہیں وفا کرتی ہیں تو پھر دیکھو ان کے خلاف بہانے نہ تلاش کرو فلاں والے ہن سبیلا اور آیت کے اختتام پر تو ایسی بات فرما دی کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کبھی بھی زیادتی نہیں کرے گا خاص طور پر اپنے گھر والوں پر کہ ان اللہ کان علی کبیرا بے شک اللہ بڑا ہی رفعت والا ہے اور بڑا ہی عظمت والا ہے اللہ بلند بھی ہے اور اللہ بڑا بھی ہے تمہیں اللہ کہتے ہیں اے مرد اے شوہر تمہیں بلندی عطا کی ہے میں نے تمہیں میں نے بڑا بنایا گھر کا سرپرست بنایا لیکن یہ یاد رکھو گھر کے بڑے ہو سب کے بڑے نہیں ہو سب کا بڑا تو اللہ ہے سب سے بڑا تو اللہ ہے تم سے بھی بڑا کوئی ہے اور اگر تم ستم ڈھاؤ گے تو اس بڑے کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے سیدنا ابن عمر رضی عنہما غالباً ایک دن کسی بات پر اپنے غلام کی پٹائی لگانے لگے تھے یا لگا رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی اللہ اکبر منک اللہ تجھ سے بڑا ہے بلکہ اس طرح کے الفاظ ہیں جن کے معنی یہ بنتے ہیں کہ جتنی تمہیں اپنے غلام پر قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قدرت حاصل ہے ڈبلو <سؤال> یہ الفاظ سنیں تمہیں غلام پر قدرت حاصل ہے تم اس وقت مولا ہو وہ عبد ہے تم مالک ہو وہ مملوک ہے وہ غلام ہے تمہارا اور تمہیں ہاتھ اٹھانے کا اختیار حاصل ہے لیکن یہ یاد رکھو کہ تم سے بھی زیادہ کسی کو قوت اور طاقت اور قدرت حاصل ہے تمہارے اوپر ہاتھ روک لیا اور دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو یہ ارشاد فرما رہے تھے سنا اور فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو ممکن تھا کہ دو کی آگ کی لپٹ تم تک پہنچتی تو اگر ہمیں اللہ نے وقتی طور پر بڑھائی عطا کی ہے طاقت عطا کی ہے قدرت اور اختیار اتا کیا ہے تو ہم سب سے بڑے تو نہیں ہو گئے اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس بڑے کی بڑائی کو کبھی نہ بھولو ان اللہ کا علی اب چوتھا علاج بتایا جا رہا ہے گریلو اختلاف کا اس دیواجی اختلاف کا خانگی اختلاف اگر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے یہ چوتھا اختلاف یہ چوتھا علاج ہے فرمائیں کہ انخت تم شکا کا بے اور اگر تمہیں دونوں کے درمیان کشمکش کا علم ہو میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا ٹکراؤ کا کشمکش کا تمہیں علم ہو اب یہ خطاب کس کو ہے بعض حضرات نے کہا کہ یہ خطاب مسلمان حکمرانوں سے ہے بعض نے کہا کہ یہ خطاب دونوں کے خاندان کے بڑوں سے ہے کہ اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان سرکشی کا علم ہو فب حکم من اہلی تو ایک حکم فیصل فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے مقرر کرو وہ من اہلیہ اور ایک فیصلہ کرنے والا وہ عورت کے خاندان سے مقرر کرو اور شوہر اور بیوی دونوں ان دونوں حکم کو پورا پورا اختیار دے دیں شوہر کہہ دے میرے حکم کو پورا اختیار ہے کہ میرے حق میں جو چاہے یہ فیصلہ کرے اور اسی طریقے سے بیوی بھی کہہ دے میں مکمل اختیار دیتی ہوں اپنے حکم کو جو بھی فیصلہ کریں وہ مجھے منظور ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور اگلی بات سنیں اسلاح ہیں اللہ اگر دونوں کی نیت کی اصلاح ہوگی اگر دونوں کی اصلاح کی نیت ہوگی تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا اللہ کہتے ہیں کہ اگر نیت ٹھیک ہوگی تو موافقت ہم آہنگی محبت اور تعلقات کو اعتدال پر رکھنے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی اگر نیت ٹھیک ہو میرے اللہ کا کلام ہے نا اللہ کا کلام اللہ نے الفاظ بھی ایسے استعمال کیے کہ دونوں معنی بن سکتے ہیں یہ معنی بھی بن سکتا ہے کہ یہ جو دونوں حکم ہیں دونوں فیصلہ کرنے والے ایک شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے اگر ان کی نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا اور یہ معنی بھی بن سکتا ہے کہ اگر میاں بیوی کی نیت صحیح ہوگی تو پھر اللہ ان کے درمیان موافقت کی کوئی نہ کوئی صورت نکال دے گا اور اگر نیت ہی میں فطور ہے نیت میں فطور ہے تو پھر موافقت کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی بسا اوقات نیت ہی میں گڑبڑ ہوتی ہے ایک عورت ہے وہ اب رہنا ہی نہیں چاہتی کہیں اور رشتہ کروانا چاہتی ہے تو اب لاکھ صورتیں اصلاح کی موافقت کی اختیار کی جائیں ان کے درمیان موافقت نہیں ہو سکے گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی نیت درست ہوگی تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا ان اللہ کا نہ علیمن بے شک اللہ بڑا ہی علم رکھنے والا ہے اور بڑا ہی باخبر ہے وہ جانتے ہیں کس کی نیت صحیح ہے اور کس کی نیت غلط ہے اسے خبر ہے کون زیادتی کر رہا ہے اور کون اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے اللہ جانتا ہے دیکھیے پوری کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ میاں بیوی میں جو اختلاف ہوا یہ اختلاف گھر کی چار دیواری ہی میں حل ہو جائے باہر آواز نہ نکلے خواہ سمجھانے بجانے کی صورت ہو وقتی علیحدگی کی صورت ہو یا پٹائی کی صورت ہو یا دو فیصل اور حکم مقرر کرنے کی صورت ہو اللہ یہ چاہتے ہیں اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ یہ مسئلہ گھر میں حل ہو جائے باہر نہ جائے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے یہ مسائل فوری طور پر عدالتوں میں لے جاتے ہیں انہوں نے بھی وکیل کر لیا انہوں نے بھی وکیل کر لیا شوہر کی طرف سے بیوی بی پر گندے قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور بیوی بی کی طرف سے شوہر پر گنونے الزامات لگائے جا رہے ہیں دونوں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں یہ اس کے خاندان کو بدنام کر رہا ہے اور وہ اس کے خاندان کو بدنام کر رہی ہے ایک جگہنسائی لیکن جگہسائی تو ان کی ہوگی جن کے دل کے اندر کچھ اپنی عزت نفس کا احساس ہو اور جنہیں اپنی عزت کا احساس ہی نہیں ہے انہیں جگہنسائی سے کیا لوگ کیا کہتے ہیں تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ فیصل مقرر کر دیے جائیں اور وہ فیصلہ کریں اب ان کو اختیار ہے وہ چاہے تو خلا کا فیصلہ کریں چاہے تو وہ طلاق کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو وہ ان کو میاں بیوی بی کے طور پر دوبارہ رہنے کا فیصلہ کریں ان کو اختیار ہوگا اگلی آیت, آیت نمبر چھتیس اس میں فرمایا جا رہا ہے و ابد اللہ تشریقو بھی شعی میاں بیوی بی کو حسنے سلوک کا حکم دینے کے بعد اب سارے انسانوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے سارے انسانوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم اور یہاں اللہ پاک نے تیرہ اخلاق بیان فرمائے ہیں اللہ پاک یہ سارے اخلاق ہمارے اندر پیدا فرما دے یہاں یہ بتا دوں رک کر یہ بتا رہا ہوں جملہ محترضہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نظر میں سب سے وزنی چیز قیامت کے دن وہ اچھے اخلاق ہوں گے سب سے وزنی چیز جو نامہ اعمال میں ہے وہ اچھے اخلاق ہوں گے میرے بھائیوں جس سے آج ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں کردار اخلاق معاملات کی صفائی یہ نام اعمال میں بڑا وزن رکھتے ہیں ہم یہ تو جانتے کہ اشراق چاشت اوابین اور تہجد پڑھنے کی اتنی نیکیاں ہیں مگر یہ نہیں جانتے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کی کتنی نیکیاں ہیں اور جن کے درمیان لڑائی ہو ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کی کتنی نیکیاں ہیں اور کسی مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کی کتنی نیکیاں ہیں ہاں. ہاں اور کسی کے حقوق پورے کے پورے ادا کرنے میں اللہ کی کتنی رضا ہے امانت میں دھیانت میں کتنا ثواب ہے یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ کے نبی نے فرمایا بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر عبادت میں کمی رہ گئی نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے نفلی عبادت میں کمی رہ گئی اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس کمی کی تلافی ہو سکتی ہے اور اگر کسی کے اخلاق میں کمی رہ گئی تو ان اخلاق کی تلافی نفلی عبادات سے نہیں ہو سکتی ہے. یہ جان لے دوسروں کو تنگ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے خیانت کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور حقوق کھا جاتا ہے اور سمجھے کہ میں نفلی عبادت کر کے نفلی روزے رکھ کر نفلی نمازیں پڑھ کر نفلی عمرے کر کے اور نفلی چلے لگا کر اس کی تلافی کر لوں گا اللہ کی قسم اس کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے یہ ہمارے آقا نے فرمایا یہ میرا قول نہیں ہے سید القن صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تو یہاں تیرا اخلاق کی تعلیم ہے ان میں سے بعض اخلاق جو ہیں وہ امر کی صورت میں ہیں حکم کی صورت میں اور بعض اخلاق وہ نہیں کی صورت میں ہیں اس لیے کہ کام دو ہی ہے دو قسم کے ہیں کچھ کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں کچھ منفی ہیں کچھ مثبت ہیں تو دونوں قسم کے ہیں یہاں پر احکام سب سے پہلا خلک یہ بھی خلک میں ہے بنیاد ہے فرمایا کہ باہ ابد اللہ اور اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو یہ بنیاد ہے پورے دین کی بنیاد اللہ کی عبادت کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے عبادت کیا ہے عبادت ہے المبالغ فی الخو لذو اور آجزی میں اللہ کے لیے خزو اور آجزی میں مبالغہ کر دینا از حد آجزی کرنا کس کے لیے اللہ کے لیے کس طریقے سے کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرے اور جن سے منع کیا ان کو چھوڑ دے خواہ ان افعال کا تعلق دل کے ساتھ ہو اور خواہ ان افعال کا تعلق وہ آزاد کے ساتھ ہو ظاہری آزاد کے ساتھ ہو یہ عبادت ہے از حد درجہ تعظیم از حد درجہ توازو اور آجزی مٹا دے اپنے آپ کو جتنا مٹا سکتا ہے جھکا دے اپنے آپ کو جتنا جھکا سکتا ہے صرف ایک ذات ہے اللہ کی جس کے سامنے توازو اور آگزی اور فنائیت کی کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں جتنا جھکا سکتا ہے جتنا مٹا سکتا ہے اتنا مٹا دے ہر ایک کے سامنے آگزی کی ایک حد ہے توازوں کی ایک حد ہے اس حد سے تجاوز کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی بھی نبی کے سامنے کسی بھی ولی کے سامنے اور کسی بھی استاد کے سامنے اور کسی بھی مرشد کے سامنے توازو اور خزو اور آجزی کی ایک حد ہے اس حد سے آگے جانا جہز نہیں اور اللہ کے ہاں توازوں کی کوئی حد نہیں ہے جتنی توازو اختیار کر سکتا ہے جتنا اپنے آپ کو مٹا سکتا ہے مٹا دے یہ ہے عبادت ایک اللہ والے نے بڑی عجیب تعریف فرمائی عبادت اور عبودیت کی مجھے بڑی پسند آئی عبادت اور عبودیت عبادت تو آپ جانتے ہیں عبادت جو بھی عبادت ہے اللہ کے حکم حکموں کے سامنے جھک جانا اللہ کے سامنے جھک جانا اللہ کی مان کر چلنا اور جہاں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جانا یہ عبادت اور عبودیت بندگی تو ایک اللہ والے نے تعریف یہ کی کہ عبادت کس کو کہتے ہیں فعلو ما اور عبودیت کس کو کہتے ہیں رضا العبد بما یف ال اللہ اکبر عبادت کیا ہے ہر ایسا کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے عبادت کیا ہے ایسا کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ عبادت ہے بڑی جامع تعریف ہے آپ نماز پڑھیں تو یہ عبادت اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں آپ والدین کی خدمت کریں تو عبادت ہے لیے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے بیوی بچوں کے لیے رسکی حلال کمائیں یہ عبادت ہے اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. راستے سے پتھر کانٹا ہٹا دیں تو عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے عبادت کس کو کہتے ہیں ایسا کام کرنا جو رب کو راضی کر دے جس سے رب راضی ہو جائے اور عبودیت کس کو کہتے ہیں جو کچھ رب کرتا ہے اس پر راضی رہنا اللہ جو کچھ رب کرتا ہے اس پر راضی رہنا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں تو مجھے کھلائے تو بھی میں راضی اور تو مجھے بھوکا رکھے تو بھی راضی تو صحت دے تو بھی راضی اور کبھی بیمار کر دے تو بھی راضی کبھی ہنسا دے تو بھی راضی اور تو را دے تو بھی بڑا راضی بلکہ سچا مومن تو جب اللہ کے لیے روتا ہے تو اللہ کی قسم کسی کو کہہ کہے میں وہ مزہ نہیں آتا جو سچے مومن کو اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آتا ہے تو اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی اولاد دے تو بھی راضی نہ دے تو بھی راضی زندہ رکھے تو بھی راضی اور لے لے دے کر تو بھی راضی میں کیا کر سکتا ہوں غنی کر دے تو بھی راضی اور فقیر کر دے تو بھی راضی یہ ہے عبودیت اور بندگی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا اور عبادت کیا ہے ایسا کام کرنا ایسی زندگی گزارنا کہ رب راضی ہو جائے اور میرے بھائیوں